اور بے شک وہ اپنا سا دیا ہے فریب چلے اور ان کا دیا ہے اللہ کے قابو میں ہے اور ان کا دیا ہے کچھ ایسانہ تھا جس سے یہ پہاڑ ٹل جائیں